صحب بما تفعلون اور اب پہاڑوں کو دیکھیں گے تو ان کو جامد اپنی جگہ جمع ہوئے سمجھیں گے جبکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے یہ اللہ کی کار کرگی, یہ اللہ اللہ کی کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو پختہ اور مضبوط بنایا بے شک وہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو میں فله منها وهم من فزع يومئذ آمنون جو شخص نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر بدلہ ہوگا اور وہ اس دن ہر گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے اور جو شخص برائی لائے گا تو ان کے منہ آگ میں اوندھے کر دیے جائیں گے اور کہا جائے گا تم بس اسی کا بدلہ پاؤ گے جو تم عمل کرتے تھے اِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّتِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ آپ کہہ دیجئے بس مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر مطلب مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت بخشی ہے اور ہر شہ اسی کے لیے ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں اور یہ کہ میں قرآن پڑھوں پھر جس نے ہدایت پائی تو بس وہ اپنی ہی ذات کے لیے ہدایت پاتا پایت ہے اور جو گمراہ ہوا تو آپ کہہ دیجئے میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تعملون اور کہہ دیجئے تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے وہ جلد ہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا پھر تم انہیں پہچان لوگے اور جو کچھ عمل کرتے رہے ہو کرب اس سے غافل نہیں اب چلتے قیامت والے دن ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہوں پر نہیں رہیں گے بلکہ بادلوں کی طرح چلیں گے اور اڑیں گے پھر یعنی اللہ کی عظیم قدرت سے ہوگا جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے لیکن وہ ان مضبوط چیزوں کو بھی روئی کی روئی کے گالوں کی طرح کر دینے پر قادر ہے پھر یعنی حقیقی اور بڑی گھبراہٹ سے وہ محفوظ ہوں گے لا الفزع انبیاء آیت نمبر 103 پھر اس سے مراد مکہ شہر ہے اس کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا ہے کہ اسی میں خان کعبہ ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ محبوب تھا حرمت والا کا مطلب ہے اس میں خون ریزی کرنا ظلم کرنا شکار کرنا درخت کا درخت کاٹنا حتیٰ کے کانٹا توڑنا بھی منع ہے بہوالے صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر اٹھارہ سو بتیس وسیع مسلم حدیث نمبر تیرہ سو چون اور جامعہ الطرمزی حدیث نمبر چودہ سو چھ وصلاً ابی داود حدیث نمبر دو ہزار سترہ وصلاً ابنِ ماجا حدیث نمبر تین ہزار ایک سو نو النسائی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اناسی پھر یعنی میرا کام صرف تبلیغ ہے میری دعوت و تبلیغ سے جو مسلمان ہو جائے گا اس میں اسی کا فائدہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا اور جو میری دعوت کو نہیں مانے گا تو میرا کیا اللہ تعالیٰ خود ہی اس سے حساب لے لے گا اور اسے جہنم کے عذاب کا مزہ چکھائے گا پھر کہ جو کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک حجت قائم نہیں کر دیتا اسی لیے آگے فرمایا فتح ہے تو تم انہیں تو تم انہیں مطلب نشانیوں کو پہچان لوگے پھر دوسرے مقام پر فرمایا سر حامی سجدہ آیت نمبر ترپن آیت نمبر ترپن ہم انہیں آفاق و انفس میں اپنی نشانیاں دکھلائیں گے تاکہ ان پر حق واضح ہو جائے اگر زندگی میں یہ نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں لاتے تو موت کے وقت تو ان نشانیوں کو دیکھ کر وہ ضرور پہچان لیتے ہیں لیکن اس وقت کی معرفت کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی اسی لیے کہ اس وقت کا ایمان مقبول نہیں پھر بلکہ ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے اس میں کافروں کے لیے ترہیب شدید ترہیب شدید اور تحدید عظیم ہے سامعین کرام یہاں ختم ہوتی ہے سورہ نول اور آغاز ہوتا ہے سورہ قصص کا تو سورہ قصص ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں اٹھاسی رکوع ہے نو تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے توسی حروف مکاتٰ جن کے معنی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں تلك آیات الكتاب یہ واضح کتاب کی آیات ہیں نتلو عليك من موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ہم آپ کو موسا اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ان بے شک فرعون نے زمین مصر میں سرکشی کی اور اس نے اہل مصر کی اور اس نے اہل مصر کے کئی گروہ بنا دیے ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو اس نے ضعیف جان اس نے ضعیف جان کر دبا رکھا تھا وہ ان کے بیٹے زبا کرتا اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھتا بلا شبہ بلا شبہ وہ فسادیوں میں سے تھا ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الورثین اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں ضعیف جان کر دبا لیا گیا تھا اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہیں ملک مصر کے وارث بنائیں اور یہ کہ ہم انہیں زمین شام و فلسطین میں اقتدار بخشیں اور ہم فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو ان کمزور لوگوں کے ہاتھوں سے وہ چیز دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے اور ہم نے موسا کی ماں کو الہام کیا کہ تو اسے دودھ پلا پھر جب تو اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دینا اور نہ ڈرنا اور نہ غم کھانا بے شک ہم اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں اب چلتے ہیں نا آیات کی تفسیر کے طرف یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں کیونکہ وہی الٰی کے بغیر صدی قبل کے واقعات بالکل اس طریقے سے بیان کر دینا جس طرح وہ پیش آئے ناممکن ہے ہم اس کے باوجود اس سے فائدہ اہل ایمان ہی کو ہوگا کیونکہ وہی وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کریں گے پھر یعنی ظلم, و ستم کا بازار ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا اور اپنے کو بڑا معبود کہلاتا تھا پھر جن کے ذمے الگ الگ کام اور ڈیوٹیاں تھیں پھر اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں جو اس وقت کی افسل ترین قوم تھی لیکن ابتلاع آزمائش کے طور پر فرعون کی غلام اور اس کی ستم رانیوں کا تختہ مشق بنی ہوئی تھی پھر جس کی وجہ فرون کا ایک خواب دیکھنا تھا جس کی تعبیر معبرین نے یہ کی تھی کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ایک بچے کے ہاتھوں فرون کی ہلاکت اور اس کی سلطنت کا خاتمہ ہوگا بھوالے تفسیر اللباب جس کا حل اس نے یہ نکالا کہ ہر پیدا ہونے والا اسرائیلی بچہ قتل کر دیتا یا قتل کر دیا جائے حالانکہ اس احمق نے یہ نہیں سوچا کہ اگر خواب کی یہی تعبیر ہے تو ایسا یقیناً ہو کر رہے گا چاہے وہ بچے قتل کرواتا رہے اور اگر خواب کی یہ تعبیر نہیں ہے تو قتل کروانے کی ضرورت ہی نہیں تھی بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ خوشخبری منتقل ہوئی چلی آ رہی تھی کہ ان کی نسل سے ایک بچہ ہوگا جس کے ہاتھوں سلطنت مصر کی تباہی ہوگی کپتیوں نے یہ بشارت بنی اسرائیل سے سنی اور فرعون کو اس سے آگاہ کر دیا جس پر اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو مروانا شروع کر دیا بحوال تفسیر بن کثیر پھر چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اللہ تعالی نے اس کمزور اور غلام قوم کو مشرق و مغرب کا وارث مطلب مالک و حکمران بنا دیا سورہ آراف آیت نمبر 137 نیز انہیں دین کا پیشوا اور امام بھی بنا دیا پھر یہاں زمین سے مراد عرض شام ہے جہاں وہ کنعانیوں کی زمین کے وارث بنے اعلم پھر یعنی انہیں جو اندیشہ تھا کہ ایک اسرائیلی کے ہاتھوں فرعون کی اور اس کے ملک و لشکر کی تباہی ہوگی ان کے اس اندیشے کو ہم نے حقیقت کر دکھایا پھر وہی سے مراد یہاں دل میں بات ڈالنا ہے وہ وہی نہیں ہے جو انبیاء پر فرشتے کے ذریعے سے نازل کی جاتی تھی اور اگر فرشتے کے ذریعے سے بھی آئی ہو تب بھی اس ایک وہی سے ام موسا علیہ السلام کا نبی ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ فرشتے بعض دفعہ عام انسانوں کے پاس بھی آ جاتے ہیں جیسے حدیث میں گوڑی جیسے حدیث میں کوڑھی پھل بحری کوڑھی پھل بحری والے اور اندھے کے پاس فرشتوں کا آنا ثابت ہے بہوالے صحیح اور حدیث نمبر 3464 ہزار اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2964 پھر یعنی دریا میں ڈوب جانے یا ضائع ہو جانے کا خوف نہ رکھنا اور اس کی جدائی کا غم نہ کرنا پھر یعنی ایسے طریقے سے کہ جس سے اس کی نجات یقینی ہو یقینی ہو کہتے ہیں کہ جب قتل اولاد کا یہ سلسلہ زیادہ ہوا تو فرعون کی قوم کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں بنی اسرائیل کی نسل ہی ختم نہ ہو جائے اور پھر مشقت والے کام ہمیں نہ کرنے پڑے اس اندیشے کا ذکر انہوں نے فرعون سے کیا جس پر نیا حکم جاری کر دیا گیا کہ ایک سال بچے قتل کیے اور ایک سال چھوڑ دیے جائیں حضرت حرون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس میں بچے قتل نہیں کیے جاتے تھے جب کہ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا سر و سامان اس طرح پیدا فرمایا کہ ایک تو ان کی والدہ پر حمل کے آثار اس طرح ظاہر نہیں فرمائے جس سے وہ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں آ جائیں اس لیے ولادت کا مرحلہ تو خاموشی کے ساتھ ہو گیا اور یہ واقعہ حکومت کے منصوبہ بندوں کے علم میں نہیں آیا اور یہ واقعہ حکومت کے منصوبہ بندوں کے علم میں نہیں آیا لیکن ولادت کے بعد قتل کا اندیشہ موجود تھا جس کا حل خود اللہ تعالیٰ نے وہی و القاء کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو سمجھا دیا چنانچہ انہوں نے اسے تابوت میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا بہال تفسیر بن كثیر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چنانچہ فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم بنے بلا شبہ فرعون اور ہامان اور ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لے اور وہ انجام سے بے خبر تھے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ لَا أَرَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور موسیٰ کی ماں کا دل صبر و قرار سے خالی ہو گیا بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی اگر ہم نے اس کا دل مضبوط نہ کر دیا ہوتا تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کرنے والوں میں سے ہو وقالت و تھلیبن اور موسا کی ماں نے اس کی بہن سے کہا تو اس کے پیچھے پیچھے جا پھر وہ گئی تو اسے دور سے دیکھتی رہی جب کہ وہ فرعونی بے خبر تھے علیہ من قبل على أهل لكم وهم له اور ہم نے موسا پر دائیوں کے دودھ کو پہلے ہی سے حرام کر دیا تھا پھر موسا کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایک گھر والوں کا بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہو <سلس> ورددناہو الیہ امیہی کی تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولیکن اکثرہم لا يعلمون <سلس> چنانچہ ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاكہ اس کی آنكھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ كھائے اور تاکہ وہ جان لے كہ بے شک اللہ كا وعدہ سچا ہے اور لیکن اكثر لوگ نہیں جانتے اب چلتے نیات کی تفسیر کے طرف یہ تابوت بہتا بہتا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا جو لبِ دریا ہی تھا اور وہاں فرعون کے نوکروں چاکروں نے پکڑ کر باہر نکال لیا پھر یہ لامے یہ لام عاقبت کے لیے ہے یعنی انہوں نے تو اسے اپنا بچہ اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر لیا تھا نہ کہ دشمن سمجھ کر لیکن انجام ان کے اس فعل کا یہ ہوا کہ وہ ان کا دشمن اور رنج و غم کا باعث ثابت ہوا پھر یہ ماقبل کی تعلیل ہے کہ موس علیہ السلام ان کے لیے دشمن کیوں ثابت ہوئے اس لیے کہ وہ سب اللہ کے نافرمان اور خطا کار تھے اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان پر ان کے اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے پروردہ کو ہی ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دیا پھر یہ اس وقت کہا جب تابوت میں ایک حسین و جمیل بچہ انہوں نے دیکھا بعض کے نزدیک یہ اس وقت کا قول ہے جب موسی علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کے بال نوچ لیے تھے تو فرعون نے ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا بوالے عیسر التفاثر جمع کا سیغا یا تو اکیلے فرعون کے لیے بطور تعظیم کے کہا یا ممکن ہے وہاں اس کے کچھ درباری موجود رہے ہوں پھر کیونکہ فرعون اولاد سے محروم تھا پھر کہ یہ بچہ جسے وہ اپنا بچہ بنا رہے ہیں یہ تو وہی بچہ ہے جس کو مارنے کے لیے سینکڑوں بچوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا ہے پھر یعنی ان کا دل ہر چیز اور فکر سے فارغ مطلب خالی ہو گیا اور ایک ہی فکر یعنی موسیٰ علیہ السلام کا غم دل میں سما گیا جس کو اردو میں بے قراری سے تعبیر کیا گیا ہے پھر یعنی شدت غم سے یہ ظاہر کر دیں یا شدت غم سے یہ ظاہر کر دیتے کہ یہ ان کا بچہ ہے لیکن اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا جس پر انہوں نے صبر کیا اور یقین کر لیا کہ اللہ نے اس موسیٰ علیہ السلام کو بخیریت واپس لوٹانے کا جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا پھر خواہر موسیٰ علیہ السلام کا نام مریم بنت عمران تھا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران تھی ناموں میں اتحاد ہے پھر چنانچے وہ دریا کے کنارے کنارے دیکھتی رہی دیکھتی رہی تھی حتیٰ کہ اس نے دیکھ لیا کہ اس کا بھائی فرعون کے محل میں چلا گیا ہے پھر یعنی ہم نے اپنی قدرت اور تقوینی حکم کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے علاوہ کسی اور انا کا دودھ پینے سے منع کر دیا چنانچہ بس کوشش کے باوجود کوئی انّا انہیں دودھ پلانے اور چپ کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکی پھر یہ سب منتظر یہ سب منظر ان کی ہمشیرہ خاموشی کے ساتھ دیکھ رہی تھی دیکھ رہی تھیں بلاخر بول پڑی کہ میں تمہیں ایسا گھر اننا بتاؤں جو اس بچے کی جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے چنانچے انہوں نے ہمشیر موسا علیہ السلام سے کہا کہ جا اس عورت کو لے آ چنانچہ وہ دوڑی دوڑی گئی اور اپنی ماں کو جو موسا علیہ السلام کی بھی ماں تھی ساتھ لے آئی پھر جب حضرت موسا علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پی لیا تو فرون نے والدہ موسا سے محل میں رہنے کی استدعا کی تاکہ بچے کی صحیح پرورش اور نگہ داشت ہو سکے لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے خاون اور بچوں کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی بلاخر یہ طے پایا کہ بچے کو وہ اپنے ساتھ ہی اپنے گھر لے جائیں اور وہیں اس کی اور وہیں اس کی پرورش کریں اور اس کی اجرت انہیں شاہی خزانے سے دی جائے گی سبحان اللہ اللہ کی قدرت کے کہ کیا کہنے دودھ اپنے بچے کو پلائیں اور تنخواہ فرعون سے وصول کریں اور اپنے علیہ سلام کو واپس لوٹانے کا وعدہ کس احسن طریقے سے پورا فرمایا دھیی میں کل نیشیں سر یاسین آت نمبر تراسی ایک مرسل روایت میں ہے اس کاریگر کی مثال جو اپنی بنائی ہوئی چیز میں ثواب اور خیر کی نیت بھی رکھتا ہے السلام کی ماں کی طرح ہے جو اپنے ہی بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کی اجرت بھی وصول کرتی ہے بہوال مراسیل ابی داود حدیث نمبر تین سو بتیس پھر یعنی بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے انجام کی حقیقت سے اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں لیکن اللہ کو اس کے حسنے انجام کا علم ہوتا ہے اس لیے اللہ نے فرمایا ہو سکتا ہے جس چیز کو تم برا سمجھو اس میں تمہارے لیے خیر ہو اور جس چیز کو تم پسند کرو اس میں تمہارے لیے شر کا پہلو ہو سر بکرا آیت نمبر دو سو دوسرے مقام پر فرمایا ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو اور اللہ اس میں تمہارے لیے خیر کثیر پیدا فرما دے نساء نثا آتمبر انیس اس لیے انسان کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ اپنی پسند و ناپسند سے قطع نظر ہر معاملے میں اللہ اور رسول کے احکام کی پابندی کرے کہ اسی میں اس کے لیے خیر اور حسن انجام ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَاءَ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ اور جب وہ موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچا اور اکل و شعور میں کامل اور پورا طاقتور ہو گیا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَ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 اور وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جب کہ اہل شہر غفلت میں تھے پھر اس نے شہر میں دو آدمیوں کو باہم لڑتے پایا یہ ایک تو اس کے اپنے گروہ میں سے تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا پھر جو اس کے اپنے گروہ میں سے تھا اس نے موسا سے اس شخص کے خلاف مدد مانگی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا چنانچہ موسا نے اسے گھوسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا پھر کہا یہ قتل شیطان کے عمل سے ہے بلا شبہ وہ گمراہ کرنے والا کھلم کھلا دشمن ہے موسا نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے لہذا تو میری مغفرت فرما چنانچہ اللہ نے اسے بخش دیا بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا وہ بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے قَالَ رَبِّ بِمَا عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ <لِلْمُجْرِمِينَ> موسا نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھ پر انعام کیا ہے لہذا میں مجرموں کا مددگار ہرگز نہیں بنوں گا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف حکم اور علم سے مراد اگر نبوت ہے تو اس مقام تک کس طرح پہنچے اس کی تفصیل اگلی آیات میں ہے بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد نبوت نہیں بلکہ عقل و دانش اور وہ علوم ہیں جو انہوں نے اپنے آبائی اور خاندانی ماحول میں رہ کر سیکھے پھر اس سے بعض نے مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت اور بعض نے نصف النہار مراد لیا ہے جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں پھر یعنی فرعون کی قوم قبت میں سے تھا پھر اسے شیطانی فعل اس لیے قرار دیا کہ قتل ایک نہایت سنگین جرم ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد اسے ہرگز قتل کرنا نہیں تھا پھر جس کی انسان سے دشمنی بھی واضح ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ جو وہ جو جو, جو جو جتن کرتا ہے وہ بھی مخفی نہیں پھر یہ اتفاقیہ قتل اگرچہ قبیرہ گناہ نہیں تھا کیونکہ قبائر سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی حفاظت فرماتا ہے تاہم یہ بھی ایسا گناہ نظر آتا تھا جس کے لیے بخشش ضروری سمجھی جس کے لیے بخشش ضروری سمجھی پھر یعنی جو کافر اور تیرے حکموں کا مخالف ہوگا تو نے مجھ پر جو انعام کیا ہے اس کے سبب میں اس کا مددگار نہیں بنوں گا اس کے سبب میں اس کا مددگار نہیں ہوں گا بعض نے اس انعام سے مراد اس گناہ کی معافی لی ہے جو غیر ارادی طور پر قبتی کے قتل کی صورت میں اس نے صادر کی یا اس سے صادر ہوا پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں یعنی جو کافر اور تیرے حکموں کا مخالف ہوگا تو نے مجھ پر جو انعام کیا ہے اس کے سبب میں اس کا مددگار نہیں ہوں گا بعض نے اس انعام سے مراد اس گناہ کی معافی لی ہے جو غیر ارادی طور پر کبتی کے قتل کی صورت میں ان سے صادر ہوا